تو المن کے معنی تحدیک کرنے والا یعنی وہ ذات جس نے اپنی نفس کو ایک ہونے کی تحدیق کی المومن یعنی ایک مان یہ کیا وہ ذات جس نے اپنی ذات کو ایک ہونے کی کی وہ صرف ایک ایک معنی اس کے یہ وکیل ایک معنی کہ المعمنفی صفت اللہ الرجی امین الخل ظلم مومن کے ایک معنی یہ بیان کیا یعنی مومن اللہ کے صفات میں سے ہیں